صورت الفلق بعض کے نزدیک یہ مکی صورت ہے بعض کے نزدیک مدنی صورت ہے مکی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اگر مدنی ہو تو ہجرت کے بعد لیکن ایک روایت یہ ہے کہ اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے مکے میں بھی نزول ہوا اور پھر مدینے میں بھی ہوا سور فلق میں پانچ آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں چھ آیتیں ہیں اس طرح یہ ٹوٹل گیارہ آیتیں بنتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ سورت نازل ہوئی اور آپ نے جادو کا سامان وحی الہی کے مطابق کنویں سے نکالا اس میں ایک رسی تھی ایک ڈورا تھا جس میں گیارہ گرہ لگی تھیں اور آپ ایک ایک گرہ کھولتے گئے اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے جادو کا اثر جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی آج بھی یہ سورہ مبارکہ جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے بہت کارآمد ہے یہاں تک کہ کوئی کتنا بھی پکا اور پاورفل جادو ہو اگر یقین کے ساتھ کوئی گیارہ مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے اس طرح پڑھے اول الخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے پہلے سور فلک پڑھے پھر سورے ناس پڑھے پھر سوریہ فلک پڑھے پھر سوریہ ناس پڑھے اس طرح گیارہ مرتبہ پڑھے سور فلک پھر ناس پھر سور فلک پھر سوریہ ناس اور پھر اپنے اوپر دم کرے مریضوں پر دم کرے آنکھیں بند کر کے اپنے کاروبار کا تصور کر کے اس پہ دم کر دے انشاءاللہ اگر جادو کا اثر ہوا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قل اے محبوب آپ فرمائیے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں کہ الفلق صبح کے رب کی وہ رب جس نے صبح پیدا کی اس کی میں پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی جتنی مخلوق ہے اس کے ہر شر سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں وہ من شرری غا سے کن اور اندھیری رات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے اندھیری رات سے مراد چاند کی انتیسویں شب ہے یا تیسویں شب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایشاد فرمایا ترویزی کی روایت ہے اے عائشہ انتیسویں شب اور تیسویں شب اللہ کی پناہ مانگو اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ لوگوں کو بیمار کرنے کے جادو اکثر انہیں راتوں میں ہوتے ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے وَمِن ومن فِي نفاث اور میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارنے والیاں ہیں جو جادو کے منتر پڑھ کر پھونک مارتی ہیں ان عورتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی ایک یہودی کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے ان گروں پر جادو کے منتر پڑے ومین شرن ہاسد ان حسد اور میں حاصل حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے اللہ تعالی حاسدوں کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے